ینولا مقامی آفر پال قلآہ اللہ رب العالمين نے جو دین اس دنیا میں نازل کیا ہے اور جس دین کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجا پھر ملا پھر جس دین کی تکمیل امام الانبیاء جناب مستقبل مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرمائی وہ دین دین اسلام اللہ تعالی نے تخمیل دین کا اعلان کرتے ہوئے فرمایا دینہ آج کے دن میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت مکمل کر دی ہے وارس الحکم الاسلام الدین اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو ایک دین کے طور پر پسند کیا یعنی اسلام ایک دین ہے اور دین زندگی گزارنے کے طریقے کو کہا جاتا ہے خاص کا تعلق معاشیات سے ہو یفادی یاد سے ہو اخلاقیات سے ہو عبادات سے ہو یا اعتقادات سے ایک انسان کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا کھانا پینا سونا جاگنا رہنا سہنا اور اس کی قرض معیشت و معاشرت اس کی طرزِ بدوباد اس کی عبادات یہ تمام تر چیزیں دین کہلاتی ہیں یعنی کلام زندگی گزارنے کا ایک مکمل لاح عمل ہے کہ جس پر چلتے ہوئے انسان اپنی زندگی میں پیش آمدہ تمام تر معاملات کو اس کے مطابق گزار سکتا ہے اور دین اسلام امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسو حسنہ آپ کے فراہمی آپ کی سنت مشہورہ اللہ رب العالمین کے فرامین قرآن مجید و قرقان امید اور احادیث خلسیہ یعنی وحی الہی کے اندر جمع ہیں اللہ رب العالمین کی وحی دین ہے اور اس پر ایمان لانا یہ اسلام کو قبول کرنا ہے اپنے تمام تر معاملات کو اللہ ابو العالمین کے احکامات کے تابع کر دینا یہ اسلام کہلاتا ہے مسلم عربی زبان میں اس خون کو کہا جاتا ہے جس کے ناک میں نکیل ڈال کے اور مہار اس کے مالک کے ہاتھ میں سما لیا ہے پھر اس کا مالک اسے جہاں چاہے لے جائے وہ چلنے سے انکار نہ کرے اس دین کے قبول کرنے والے کو بھی مسلم کہتے ہیں اس لیے کہ یہ اپنا سارا کچھ اللہ رب اللہ کو دے چکا ہوتا ہے اس نے اپنی مہار اللہ تعالی کے ہاتھ پہ ٹمائی ہے کہ میرا مالک و خالق مجھے جہاں چلنے کا حکم دے گا چلوں گا جہاں ٹھہرنے کا حکم دے گا ٹھہروں گا جہاں میں رکنے کا کہے گا وہاں رک جاؤں گا جہاں آگے بڑھنے کا کہے گا آگے بڑھوں گا یہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ اللہ رب العالمین کے سمرد کر چکا ہوتا ہے اس لیے اس کو مسلم کہا جاتا ہے پھر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اکاحتوں میں اس پر کیا بیتی ہے یہ کچھ نہیں دیکھتا اس کے حیث و کارت آئسہ و اقرامہ اسے اس ناراض ہوتے ہیں اہل و حیال اس کے منہ پھیرتے ہیں زمانے میں یہ عجیب اور انوکھا بن جاتا ہے لوگ انگلیاں اٹھا اٹھا اس کی طرف اشارے کرتے ہیں لیکن اس کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے لافا پو مالا ہے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں گھبراتا ہے یہ اپنوں کی محفلوں اور مجلسوں میں بیگانہ سا بن کے رہ جاتا ہے اس پر بھی اس کو ملال نہیں ہوتا بلکہ ادارے مسترد کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بادا علیہ السلام و غریبا وساود و غریبا اسلام جب شروع ہوا تو اپنے معاشرے میں مسلمان ہونے والا اسلام کو قبول کرنے والا وہ ایک بڑا انوکھا اور اجنبی فرد بن جاتا تھا لوگ کہتے تھے اس نے باپ دادا کے دین کو چھوڑا ہے یہ ساتھی ہو گیا ہے بے دین ہو گیا ہے باد ال اسلام و اسلام کا نقطہ آغاز اسلام کی ابتدا وہ غرابت اور اجنبیت والی ہے وسا یہود غریبہ وسا یہود کما بادہ جیسے اسلام شروع ہوا تھا غرابت اور اجنبیت کی حالت میں دوبارہ واقف لائے اسلام پہ پھر ایسا زمانہ آئے گا کہ جو بندہ اسلام پہ مکمل طور پر عمل کرنا چاہے گا اس کی حالت اس کی کیفیت اپنے معاشرے میں اجنبی لوگوں جیسی ہوگی لوگ کہیں گے ساری دنیا ایک طرف ہے یہ اکیلا ایک طرف ہے دیکھو سواد آزم لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ کیا کہہ رہی ہے یہ چند ایک افراد گنے چنے انگلوں میں گنے جانے والے یہ ابھی تک کوئی پرانی باتیں نہیں سکتے ہیں باد اسلام و اسلام غرابت کی حالت سے شروع ہوا وسع کب آپ بادہ جس طرح اجتداء اسلام میں آباد اسلام میں لوگ سلام پر عمل پیرا ہونے والے بڑے نبی ہوتے تھے یہ بھی ویسے ہو جائیں گی مایا بادرو بل احمال کا سیتا اللیل المظلم ایسے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال کے آدی بن جاؤں نیتیا کرنے کی اپنے آپ کو عادت ڈال لو بادرو بالاعمال امال کرنے میں جلدی کرو سیتانند ایسے ستنے آئے چاہتے ہیں کا گی کا ہل نئی جس طرح سیاہ رات کا کوئی ایک حصہ ہوتا ہے جس طرح رات کی ظلمت تاریخی یہ سب معاشرے کو دنیا کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہے ایسے ہی ستنے انسانوں کو اپنی لپیٹ میں لے القائے ملا دینی کا آپی جمراتن اپنے دین پر قائم رہنے والا بندہ جو اسلام پہ چلنا چاہے گا اسلام پہ عمل کرنا چاہے گا اس کی کیفیت ایسی ہوگی کہ آئی جمراتن گویا اس نے ایک انگارے کو اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ہے جیسے انگارا کوئلہ ہاتھ پہ تھامنا پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے ایسے اسلام پر عمل پہلا ہونا مشکل ہو جائے گا یس الراج الحم محمینہ و بندہ صبح کے وقت مومن ہوگا وہ یمسی شام تک کافر ہو چکا ہوگا یوم سی محمنا. کوئی بندہ شام کو مومن ہوگا یوسف ہو کافرا. صبح تک کافر ہو چکا ہوگا ایسے خطرناک قسم کے فتنے ہوں گے یہ بھی ہوں نہ ہوں دنیا کا سامان دنیا کی لالچ اور دنیا کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے اپنا دین بیچ بیٹھے گا دنیا کی خاطر دین سے ہاتھ ہو جائے گا ایسے خوفناک قسم کے فتنوں کے آنے سے پہلے پہلے اعمال کرنے میں جلدی کرتا ایک مومن مسلم آدمی معاشرے میں اس کی ایسی عجیب کیفیت بنتی ہے کہ وہ معاشرے میں کھڑا ہوتا ہے ہر طرف سے تانا زمین لوگوں کی باتیں حالانکہ ہے یہ حق پر لا پاپ ہونا پھر لاہ لو گا تعلق اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ دین پر ڈٹے رہتے ہیں کسی ملاز کرنے والے کی ملازمت سے نہیں گھبراتے یہ ایک مسلم آدمی کی شان ہے یہ مسلم آدمی کی صفات ہیں کہ مسلم آدمی اپنے آپ کو کل اللہ تعالیٰ کے حوالے کر چکا ہوتا ہے جو میرا رب مجھ سے مطالبہ کرے گا اپنی وہی کے ذریعے قرآن مجید کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کے ذریعے میں پلکیں بچھاتا چلا جاؤں صرف اعمال ہی نہیں بہت اعمال نہیں ایک مسلم مؤمن آدمی کی سوچ اس کے دل کی آرزویں اور خواہے سے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی وحی کے تابع ہوتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا مین احدم ہر کا یبونا ہوا ہوں تباہی تو میں سے کوئی بندہ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کی خواہشات میری لائی ہوئی شریعت کے تابع نہ ہو جائیں اسلام کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے بھاگنے والی کوئی خواہش وہ اس کے دل میں اُبھرے ہی نہ یہ ہے ایمان کا کمال اور اسلام کا مکمل ہونا لوگوں نے اسلام کو بڑا معمولی سمجھایا کہ بڑی آسانی کے ساتھ اسلام حاصل ہو جاتا ہے جو بندہ کلمہ پڑھ لے بس لا الہ الا اللہ اس نے کہہ لیا پکا مسلمان ہو گیا اب چاہے وہ کچھ کرے چاہے نہ کرے نہیں اس کو اسلام نہیں کہتے اس چیز کا نام اسلام نہیں ہے اسلام صرف زبانی جگہ خط کا نام نہیں زبانی کلامی اگر کوئی بندہ اسلام کا ٹھیکیدار اسلام کا دعوےدار بنتا ہے اس کے انصافوں کا کوئی فائدہ نہیں جب تک اعمال اور دل کا یقین اس کے ساتھ شامل نہ ہوگا لوگوں نے اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اپنی اپنی سوچ کے مطابق اسلام کی تعریف کی ہے کسی نے کہا اسلام اس چیز کا نام ہے کسی نے کہا اسلام اس چیز کا نام ہے لیکن ساری تعریفیں ہی غلط صحیح اور درست اسلام کی تعریف اور پہچان وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کروائی بڑی مشہور حدیث ہے حدیث ابراہیم صحیح بخاری کے اندر کئی جگہ پر یہ حدیث آتی ہے صحیح مسلم کے اندر بھی موجود ہے کتب ستا سہاس جن کو کہا جاتا ہے سب کتابوں کے اندر ہی حریف موجود ہے جب ریل امین آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اب ابھی علی اسلام مجھے بتائیے کہ اسلام کسی کیسے ہیں اسلام کسے کہا جاتا ہے اسلام کی کیا تعریف ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی تعریف بیان کی کہ اسلام کسے کہتے ہیں فرمایا میں السلام ہوں اللہ محمدن اسلام چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہے وہ چیزیں اگر تیرے اندر جمع ہو جائیں گی تو تو مسلمان بن جائے گا مکان چند چیزوں کے مجموعے کا نام ہوتا ہے کم از کم چار دیواریں اور ایک چھت ان پانچ چیزوں میں سے ایک چیز بھی نکل جائے وہ مکان نہیں کہلاتا وہ کچھ اور ہی کہلاتا ہے ایسے ہی اسلام کچھ چیزوں کے مجموعے کا نام ہے پہلی چیز کیا ہے انتہا اللہ الہ الا اللہ گواہی ہی دے کہ اللہ تعالی کے علاوہ اور کوئی الہ نہیں ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں اس بات کی گواہی دے صرف زبان سے اقرار نہیں زبان سے اقرار کرنے اور گواہی دینے میں بنیادی فرق ہے گواہی دل کے اندر یقین پیدا ہونے کے بعد دی جاتی ہے زبان سے ایک آدمی کوئی بات کہتا ہے وہ سنی سنائی بھی کہہ سکتا ہے اس کا یقین ہو چاہے نہ ہو وہ لا الہ الا اللہ کہہ سکتا ہے لیکن شہادت نہیں بنتی شہادت اور گواہی اس وقت بنے گی جب وہ اللہ کے واحد و یکتا ہونے کا دل میں یقین کرے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا یقین اس کے دل میں پیدا ہوگا اس یقین کے پیدا ہونے کے بعد اگر وہ زبان سے اقرار کرے تو پھر یہ گواہی کہلائے گی یہ پہلی چیز دوسری چیز کیا وقی مسالہ نماز قائم کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مان لے کہ میرے اوپر نماز فرد ہے کوئی بندہ کہتا ہے کہ جی ہاں مجھ پر نماز فرد ہے نماز پڑھنی چاہیے لیکن پڑھتا نہیں ہے نماز قائم نہیں کرتا تو وہ اسلام کی تعریف کے اندر شامل نہیں اسلام کی تعریف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں اللہ کی توحید اور میری نبوت و رسالت کی گواہی نمبر دو نماز کو قائم کرنا نماز قائم کب ہوتی ہے یہ انشاءاللہ ہم تفصیل کے ساتھ کسی اور مجلس میں بیان کریں گے مختصرا یہ سمجھ لیں کہ چھ چیزیں اگر موجود ہو نماز میں تو نماز قائم ہوتی ہے وہ کیا ہے نماز پر وقت ادا کی جائے ان سلا علی تھا کتاب موقوتا نماز اوقات کے مقررہ میں فرد ہے کے باجماعت نماز ادا کی جائے نماز کے ارکان کے اندر تعزیل ہو اطمینان سکون سے نماز ادا کی جائے وگرنا نماز ہے ہی نہیں اس طرح کے اور بن خدا رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث میں ہو جائے نماز پر موازبت دوام اور ہمیشگی کی تھی جائے یہ نہیں کہ کبھی پڑھ دی کبھی چھوڑ دی نہیں یہ کام نہ ہمیشہ نماز پڑھی جائے اور نماز کے دوران صفوں کو سیدھا کیا جائے تعینی تصویر اخلاق نبی اصلاۃ و اسلام فرماتے ہیں صفوں کو سیدھا کرنا یہ نماز قائم کرنے کا حصہ ہے اور نماز سنت کے مطابق پڑھی جائے فرمایا ہے سلو کمارونی سلی جیسے مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے نماز پڑھاتا یہ چھ چیزیں جمع ہو جائیں تو پھر نماز قائم ہوتی ہے یہ شرطیں ہیں نماز قائم کرنے کی تو پہلا حصہ کیا ہے اسلام کا اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کی گواہی دوسرے نمبر پر نماز قائم کرنا پھر فرمایا ہوا تو زکات تیسری چیز ہے زکات ادا کرنا تو زکات ادا کرے پھر مسلم بنے گا مانتے ہیں زکات فرد ہے لیکن دیتے نہیں کچھ دیتے ہیں لیکن پوری نہیں بہانے بہانے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں زکوات نہ دینی پڑے یہ کہ زکات مکمل طور پہ ادا کی جائے سید نبو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکات جو دینے سے انکار کر رہے تھے کہ ہم نہیں دیتے زکات ان کے خلاف علا نے جہاد کیا تو کیا فرمایا صحیح بخاری کے الفاظ ہیں اللہ کی قسم اگر اونٹ کا ایک بچہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جس کی یہ زکات دیا کرتے تھے اگر انہوں نے اس ایک کی بھی نہ دی اس ایک کی زکات روک لینے کی وجہ سے میں ان کے خلاف لڑوں گا یہ دن حمر ابی اللہ تعالیٰ کہنے لگے اصوکاتی لو لا الا اللہ کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف آپ لڑیں گے اب بکر ابی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں سمجھایا ان زکاتا حق المال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے اللہ نے اجازت دی ہے زکات یہ مال کا حق ہے نبی السلام نے فرمایا تھا حق السلام پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے لگے واللہ اللہ کی قسم مجھے بھی بات سمجھ آ گئی کہ ان قد اللہ صدر بکر للقتال اللہ تعالی نے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو قتال کے لیے کھول دیا تھا بحالی کرنی پڑ اللہ کی توحید نبی کی رسالت کی گواہی نمبر دو نماز قائم کرنا نمبر تین زکوٰۃ ادا کرنا چوتھی بات آپ نے فرمائی بات رمادان رمضان کے روزے رکھے یہ اسلام کی تعریف کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر ہمارے ہاں مانتے ہیں کہ روزہ فرض ہے رکھنا چاہیے اللہ کا حکم ہے تو من چاہیے جو رمضان کے مہینے کو پاتا ہے وہ روزہ رکھے من کا نا مریض ہے نا بیمار ہے کوئی مسافر ہے تو عید من ایا منوخا رہ روزہ باق نہیں ہوگا وہ بعد میں روزے پورے کرے یوریز اللہ ملوسرا والا ملسرا اللہ نے آسانی پیدا کر دی ہے رخصت ایسی ہے رمضان میں نہیں رکھ سکتا بعد میں رکھ لے بیماری یا سفر کی بنا پر لیکن رکھنے ضرور ہیں سردیوں کے روزے بھی لوگ رکھنا چھوڑ گئے ہیں آہستہ آہستہ گرمیوں کے تو کسی نے کیا رکھنے ہیں اعمال کی کوتاہیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ابراہیم نے پوچھا ایمان اسلام کیا ہے آپ اسلام کی تعریف کر رہے ہیں اللہ کی توحید نبی کی رسالت کی گواہی نماز قائم کرنا زکوٰۃ ادا کرنا رمضان کے رودے رکھنا پانچویں بات آپ نے فرمائی کروائی تو سبیلا اور اگر تیرے پاس استطاعت ہے طاقت ہے زال راہ ہے پھر بیت اللہ کا حج بھی کر یہ پانچ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعریف میں جمع کی ہیں یہ پانچ چیزیں جمع ہو جائیں گی تو بندہ مسلم بن جائے گا کسی چیز کی جب کوئی ڈیفینیشن کی جاتی ہے تعریف کی جاتی ہے تو اس کی تعریف میں جن جن چیزوں کا ذکر کیا جاتا ہے ان میں سے ایک چیز بھی اگر باقی نہ ہو تو وہ چیز بنتی نہیں مثال کے طور پہ ایک موبائل ہے موبائل کی تعریف کیا ہے کہ اس کے اندر پلا پلا پلا پلا چیزیں موجود ہوں اس کا کی پی پیڈ ہو اس کی سکرین ہو بیٹری اس کے اندر موجود ہو جب ان میں سے کوئی چیز اگر اڑا دی جائے تو پھر وہ کچھ اور ہی بن جاتا ہے بچوں کا کھلونا تو بنے گا موبائل نہیں بنے گا کوئی بھی چیز ہے کسی بھی شے کی تعریف میں جو جو چیزیں ذکر کی جاتی ہیں جو جو اجزاء ذکر کیے جاتے ہیں اجزا میں سے ایک جز موجود نہ ہو وہ چیز نہیں بن تو اسلام کی تاریخ میں پانچ اجزا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر کیے ہیں تو یہ پانچوں کے پانچوں اجزا موجود ہوں گے تو پھر بندہ مسلم کہلوا سکتا ہے اسلام والا کہلوا سکتا ہے وگرنا نہیں پھر ابراہیل امین نے پوچھا مل ایمان اچھا اسلام تو یہ سارا کچھ اسلام ہی ہو گیا تو پھر ایمان کیا ہے تو ایمان اسلام سے اوپر والا درجہ ہے کچھ لوگ دیہاتی آئے رسول اللہ وسلم کے پاس کلمہ پڑا اور نماز روزہ شروع کیا کہنے لگے جی ہم مومن ہو گئے ہیں اللہ نے فرمایا نہیں انہیں کہہ دیجئے تم ایمان والے نہیں ہوئے بلکہ کہو کہ ہم مسلم ہوئے وہ علما قلان قلوب کم ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا جب ایمان دلوں میں داخل ہو جائے گا مومن بن جاؤ گے پوچھا جی نے ایمان کیا ہے فرمایا ملائی ان تؤمن وہ کتوبی ہی وہ رسولی ہی, ہی والقدر آخری ول حدیث کی تمام کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے ایمان کیا ہے اللہ پر یوم آخرت پر نبیوں و رسولوں پر فرشتوں پر کتابوں پر اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ یقین رکھو کہ یہ سب کچھ برہا ہے دل میں راسک یقین پیدا ہو پانچ چیزیں یہ اسلام والی اور چھ چیزیں مزید جن کا تعلق دلی یقین کے ساتھ یہ کل گیارہ چیزیں جس بندے کے اندر جمع ہو جائیں وہ مومن بن جاتا ہے پھر ایمان لانے کے بعد مزید اعلی ترین درجات حاصل کرنے ہیں اور جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل ہونا ہے تو اس کا طریقہ بھی ربیع کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے وہ غریب کے ستر ہزار لوگوں کو اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کرے گا اور ہر ہزار کے ساتھ مزید ستر ہزار داخل کرے گا ان کی صفات کیا ہیں لا ولا ہے لایت ربهم يتوکلون اتنے پکے مومن ہیں اتنا پکا ایمان ہے وہ داغ نہیں لگواتے یہ طریقہ راج ہے داغ لگانے کا لوہا گرم کر کے اور جہاں پر ناسور وغیرہ کچھ ہو تو وہاں پر وہ لگا دیا جاتا ہے اس کو ختم کرنے کے لیے اس کو کہتے ہیں اکتوا داغ لگوانا فرمایا وہ لوگ اس قسم کا علاج نہیں کرواتے لا کا بون وہ دوسری صفت یہ ہے کہ وہ بد سے بونی نہیں لیتے وہ لائسر دم کرنا کروانا جائز ہے لیکن وہ لوگ دم کرواتے نہیں کسی کو کہتے نہیں کہ دم کر دیجیے لا یقر وہ الاوقان اپنے رب پر وہ لوگ توقل کرتے ہیں یہ لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں چلے جائیں گے اب کو یہ نہ سمجھ لے کہ دم کروانا غلط ہے نبی الصلاۃ اسلام کی ادیت صحیح مسلم کے اندر رقا معلوم جب تک دم کے اندر شرکیہ کرے مات نہ ہو دم کرنا جائز ہے لیکن ان لوگوں کے توقل کا عالم یہ ہے کہ وہ دم بھی نہیں کرواتے کسی سے اللہ پر ایسا پکا تو ان لوگوں کا یہ لوگ بلا حساب و کتاب جنت میں جانے والے تو کم از کم جنت میں داخل ہونے کے لیے ایمان ضروری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان جامع ترمدی کے اندر موجود ہے لائبت اللہ نفس ممینا کہ جنت میں صرف اور صرف ممینہ جان ہی داخل ہوگی تو اسلام والے پانچ اعمال چھ اعمال ایمان والے کل گیارہ جو بندہ کرے اس کے دل میں ذرہ ذرا پر ایمان پیدا ہو جاتا ہے پھر اس کے ساتھ ساتھ وہ مزید نیکیاں کرے نوافل نمازوں کے ساتھ نفل سنتے وغیرہ پڑے روزے پڑھے قرآن کی تلاوت کرے اس کا ایمان بڑھتا رہتا ہے اگر اس کے ساتھ ساتھ وہ گناہ کرتا ہے تو اس کا ایمان گرتا ہے ذرا اس کا ایمان کم ہوتا ہے تو یہ گیارہ چیزیں ان کا پیدا ہونا ضروری اور لازمی ہے جنت میں داخل ہونے کے لیے اللہ رب العالمین سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے پاما اہلیہ النت بنا